سورة تو تارک ہے بسم اللہ الرحمٰیم رابط و صورت طارق بل برود مجازات اعمال کے بعد اب حافظین اعمال کا بیان ہے حافظین اعمال ہیں فرشتے خلاصہ ہے محاوضت اعمال دلائل حقوع قیامت اور شکوائے منکرین اعد بلسم علیم شامی ربی شرحلی سدری ولی امری بیان شواہد قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی تارک کا لوہ معنی مانا کہ جی رات کو نمودار ہونے والا یہ ستارہ بھی ہوتا ہے رات کو نمودار ہوتا ہے مہمان جو رات کو آئے اس کو بھی کیا کہتے ہیں تارک کہا جاتا ہے سننے کو ہے نا اچھا جی آپ نے مقامات کے اندر پڑا ہے ما ان دنا تار کن اظہ ارا سول حدیث ول منافی ذرا ابو زید کہتا ہے کہ ہمارے پاس رات کو آنے والے مہمان کے لیے کچھ نہیں ملتا صرف باتوں میں ٹرکھا دیتے ہیں ہم نے باتوں میں ہم ٹرکھا ماں ان دناال تارے کن اظہ ارا سول حدیث سے ول منافع فی ذرا تو وہاں بھی تار کمنا رات کو آنے والا یہ بھی تار کمنا رات کو آنے والا وما ادرا کم تارق استفاہم برائے تفریح کبھی استفام تشخیقی ہوتے ہیں کبھی تفخیمی ہوتے ہیں کبھی تحقیقی ہوتے ہیں ایز میں تو استفام کے اقسام ہے استفام کس کے لیے جی کسی چیز کی عظمت بیان کرنے کے لیے تفریح اور کون سی چیز جتلاتی ہے تو اس کو کیا ہے ان نجم مساکب یا ہوا مقدر ہے وہ ستارہ ہے چمکنے والا یہ تو تھی قسم آگے ہے جواب قسم ان کل و نفسی علیہ حافظ جواب قسم لکھو اور محافظات امال کا بیان یہ ہمارے جتنی امال ہیں نا یہ حفاظت میں ہیں اور ہمارے نام امال میں لکھے جا رہے ہیں سمجھے جی یہ محفوظ ہو رہے ہیں ایسے ضائع نہیں ہیں جیسے آج کی زبان میں کہتو کہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں سمجھے جی یہ محفوظ ہو رہے ہیں محافظہ اعمال کا بیان اور جواب قسم ہے ان نافیہ ہے آگے لمبا بنان اللہ ہے نہیں ہر نفس مگر اس کے اوپر اللہ کی طرف سے نگران ہے تو کون نگران ہے فرشتہ ہے اب یہ قسم کو جواب قسم کے ساتھ کیا تعلق ہے سمجھے جی قسم کو جواب قسم کے ساتھ یہی تعلق ہے کہ آپ دیکھو ستارے کی قسم اٹھائی گئی ہے ابھی ستارہ جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کس وقت نظر آئے گا رات. تو جو امال آپ کے اپنا محفوظ ہو رہے ہیں دفتر میں درج ہو رہے ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں کب نظر آئیں گے قیامت کے کر تو جس طرح ستارے کا ظہور نہیں راز کو ہوتا ہے لیکن ستارے تو ہیں نا تو آپ کے امال بھی محفوظ ہیں لیکن قیامت کے دن کیا ہوں گے یہ آپ محفوظ ہیں قیامت میں منظور ہوں گے کیا ہوں گے اور نظر جو ہیں گے تمہیں تو منظور نہ ہوئے ان کل نفسی لمبا لے ہا حافظ سمجھ بات فلی انضور انسان خلے دلیل اقلی برائے اس بات قیامت پشچایے دیکھے انسان کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے اپنی حقیقت کو دیکھے کھولے کا ممبا اندافک پیدا کیا گیا ایسے پانی سے جو کہ اچھلنے والا ہے ٹپکنے والا ہے یہی نطفہ یا فرو جو ممبین شلب وقت رائے وہ نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے درمیان میں سے سولمن پیٹھ ترائب کہتے ہیں سینے کی ہڈیوں کو وہ نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے درمیان میں سے پرانی تفسیروں میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ پیٹھ اور سینے سے مراد یہ ہے کہ مرد کی پیٹھ میں ہوتا ہے نتبا اور عورت کے سینے میں ہوتا ہے تو لکھ تو دیا ان حضرات نے لیکن بات یہ ہے یہ ادھر ہے بین اصول بے وائے یہ لطفا کس سے نکلتا ہے سینے اور پشت کے درمیان میں سے نکلتا ہے اور دونوں کے درمیان میں سے نکلتا ہے کوئی علیحدہ علیحدہ نہیں کہا گیا کہ مرد کی سول اور عورت کے سینے سے ان دونوں کے درمیان اس سینے کی ہڈیاں ہیں کیا اور یہ کیا ہی پشت ہے یہ درمیان میں سارے آزائے رئیسہ ہے آپ۔ کے جگر بھی اندر ہے گردہ بھی اندر ہے دل بھی اندر ہے اور پھر ان کا تعلق دماغ سے ہے تو مقصد یہ ہے کہ یہ نطفہ سارے وجود سے منتقل ہوتا ہے سر سے لے کے پاؤں تک سارے وجود سے ہی نکلتا ہے نتفے کا اثر منتقل ہوتا ہے یہ مطلب ہے قرآن نے بھی یہی کہا تھا آج کل ڈاکٹروں نے تحقیق کی ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نطفے کا انتقال کیسے ہوتا ہے سارے وجود سے سیر سرے پہ پاؤں ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کا بیٹا ہم شکل ہے آپ کے یا نہیں تو ہم شکل تو اسی لحاظ سے ہے کہ آپ کا نطفہ سر سے لے کے پاؤں تک منتقل ہوتا ہے اور وہ بچہ بھی آپ کا ہم شکل ہے سر سے لے کے پاؤں تک یہی تحقیق ہے وہ تحقیق نہ کیا کرو کہ مارد کی پشت میں اور عورت کے سینے میں ہوتا ہے قرآن نے بھی تو یہی کہا ہے نا بین بے وائ کہا ہے انہو نہ رج ہی لکاج نتیجہ دلی جب اللہ نے تمہیں ابتدان پیدا فرمایا تو لوٹانے پہ قادر ہے یا نہیں جی آپ کہیں کہ اس انجن کو ایک کاریگر نے بنا تو لیا لیکن اب دوبارہ نہیں بنا سکتے کتنے بے وقوفی آئے جیسے نے ابتدا بنایا وہ پھر بھی بنا سکتا ہے بے شک اوپر لوٹانے اس کے الفتہ قادر ہے یو بلسرائے کب لوٹائے گا اس دن لوٹائے گا جس دن تمہارے راز سارے ظاہر ہو گئے آج دلوں میں چھپاتے ہو رازوں کو چپ چپ کے گنا کرتے ہو لیکن قیامت کے دن یہ سارے راز گا ہو جائیں گے یہ زمین بھی تمہارے اوپر گواہی دے گی اور ہاتھ پاؤں بھی گوہی دیں گے جس دن کے ظاہر کیے جائیں گے سارے راز اس دن اللہ لوٹائے گا ہمارہ من ک جب سارے راز ظاہر ہوں گے انسان پریشان ہوگا نہ اس کی اپنی طاقت ہوگی کہ کوئی مقابلہ کر سکے اور نہ کوئی دوسرا اس کا مددگار ہوگا ہے کمال پس نہ ہوگی انسان کی اپنی طاقت نہ دوسرا مددگار ہوگا وسما ذاتر راجیہ یہ بھی ذکر شواہد ہے یہ بھی ذکر شواہد ہے کہ دیکھو آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین میں چلا جاتا ہے اور زمینیں مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں شور کہ بسو پانی ضائع دیا کچھ پیدای نہیں ہوتا بعض زمینوں سے خسو خواہشات بیکار پیدا ہوتی ہیں اور بعض زمینوں کے اندر گلے لالا پیدا ہوتے ہیں تو جس طرح زمینوں میں استعداد مختلف ہے پانی کے آنے سے تو اللہ نے یہ رحمت کا پانی برسایا ہے ہمارے دلوں میں یا نہیں یہ کیا ہے ارے قرآن پاک ہے یا نہیں تو ہماری دل کی زمینوں کے استعداد بھی کیا ہے مختلف ہے یہ وسم آئے ذات راج ذکر شواہد آسمان کی جو صاحب ہے متواتر بارش کا یا رج کا معنی ہے لگاتار متواتر بارش اور قسم ہے زمین کی جو صاحب ہے پھٹنے کی زمین کے اندر یہ پانی سرایا کرتا ہے کچھ نہ کو پھٹتی ہے تو نباتات پیدا ہوتے ہیں یا سخت ہے لوہے کی طرح پتھر کی طرح یہ پھٹنا ہے ان نہ فاصل فصل جواب قسم جواب قسم یہی ہے قرآن پاک کی صداقت تو قسم کو جواب قسم کے ساتھ بہترین تعلق ہے جواب قسم بے شک یہ قرآن البتہ بات ہے دو ٹو فیصلے کی اور نہیں وہ مزاق کی بات باقی جو لوگ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں پرواہ کرون کی اللہ کے حوالے کرو ان کو ان نہ ہم یقید نقیدہ شکوائے منقرین بے شک وہ لوگ بھی تدبیریں کرتے ہیں تدبیریں حق کے خلاف واقید و قیدہ اور میں بھی ان کے خلاف تدبیریں کرتا ہوں ان کی ساری تدبیروں کو ناکام کر کے عذاب دوں گا اور محفل الکافرین اے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں ایک کافروں کو ڈھیل دے دیں میرے حوالے کر دیں دنیا تھوڑی مدت ہے ہمیشہ نہیں ہے پر ڈھیل دے دے کافروں کو ام ہل ڈھیل دے دو کو تھوڑی مدت یہ روایدہ کا من کلی لکھو کلیلن روایدہ بمان کلیلن ہے اور یہ صفت ہے موسو معذوف ہے امہالن کلی لن ام ہل محلت دے دو ان کو محلت دینی تھوڑی تھوڑی محلت دو کوئی دنیا ایک مولانا سا ہے میرے پاس آئے کہنے لگے روایدہ کا مانا تو تم پڑھاتے ہو نہ میر میں روایدہ اسم فیل بمانے آمہل یہی پڑھاتے ہیں نا تو ادھر تو مانا نہیں بنتا آمہل تو پہلے کھڑا ہوا ہے میں نے عرض کیا وہ روای جو ہے نا مبنی بر فت ہے وہ اللہ پائے آخر میں وہ کیا ہے مبنی بر فت ہے روای روای دان نہیں ہے وہ روایتا بونا میرا ہے یہ ہے روای دان ایسم وہ اسم فیس ہے یہ مستقل اسم ہے یہ روای دن بے کلیلا سمجھ بات ام ہل ہوم امہالن کلیلا